لا فقال بھائی تبارک في القرآن المجید الحمید اعوذ بالله السبیل علیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفطه ونفطه فا اندابوا واقابوا صلاة واتوا الزقاة فا اخوانكم فی فقال جل وعلا في مقام آخر کل نفس بما ماں کا الا اصحاب صاحب في عنل يتساءلون عن صالہ ما کل سی سفر قالوا لمن کو من المسلین کو نتح ال پہلے بھی کئی مرتبہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کو سمجھایا جا چکا ہے کہ اسلام کیا چیز ہے مسلمان کسے کہتے ہیں ایک مسلمان تو وہ ہے جس کو آپ اور ہم مسلمان سمجھتے ہیں لیکن جب تک کسی بندے کو اللہ تعالی مسلمان نہ سمجھے اللہ تعالی کے ہاں وہ وومین اور مسلم نہ ہو اس وقت تک اس کاغذی کھوکھلے مسلمان کا کوئی فائدہ نہیں جب کوئی آدمی اللہ ازا و جل کے ہاں وومین بن جاتا ہے مسلم بن جاتا ہے پھر اس کا کامیابی کا دور شروع ہوتا ہے پھر اسلامیانہ یعنی زندگی کا اس کا آغاز ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ کھانا ہوا تعالیٰ نے کسی آدمی کو اسلامی برادری میں شامل کرنے کے لیے بنیادی طور پہ پہلے پہل لگتے ہاتھوں تین شرطیں لگائی ہیں تابو نمبر ایک کفر اور شرک سے توبہ کر لیں کفر و شرخ سے بار آ جائیں نمبر دو وہ عقام نماز قائم کریں یہ نہیں کہا کہ نماز کو ماننے لگ جائیں ہاں جی مجھ پہ فرض ہے نہیں کہا ہے نماز کو قائم کریں ادا کریں بر وقت باجماعت وہ آتا وہ اور زکات ادا کرے یہ تین کام کریں گے سرمایہ فا اخبان کم فدین پھر تمہارے دینی بھائی ہیں کافر غیر مسلم یا منافق ظاہری طور پہ کلمہ پڑھنے والے ظاہری طور پہ اپنے آپ کو کاغذی مسلمان کہلوانے والے جب یہ تین کام کر لیں و شرک سے توبہ نماز کا قیام زکوۃ کی ادائیگی پھر تمہارے دینی بھائی ہیں پھر وہ اسلامی برادری میں شامل ہیں اگر ان تینوں میں سے ایک کام بھی نہیں کرتے وہ اسلامی برادری میں شامل نہیں پھر اللہ سبحانہ آنا ہوا تعالیٰ نے قیامت والے دن کا کچھ منظر نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنتی اصحاب یمین وہ مجرموں سے سوال کریں گے ماں صالہ کا ان سقر تم جہنم میں کیوں باقی رہ گئے انبیاء نے شفاعت کی شہلا نے سفارش کی نیک صالح لوگوں نے سفارش کی لوگ سفارشوں کے نتیجے میں جہنم سے نکل کے جنت میں چلے گئے لیکن تم پیچھے باقی کیوں رہ گئے ہو وہ آگے سے جواب دیں گے لم نقص <الْمُسَلِّين> ہم نمازی نہیں تھے لمنا کنسل مسکین مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے یعنی زکات ادا نہیں کرتے تھے اور آخرت پر ہمارا یقین نہیں تھا عقیدہ صحیح نہیں تھا ہاں فنا نقوب القاعدین آپس میں جب لوگ بیٹھ کے باتیں کرتے تھے اسلام کی تو ہم بھی بڑے دعوے دار بڑے ٹھیکار بنتے تھے حداطان القین مرنے تک ہماری یہی حالت رہی ہم نے اپنے آپ کو سدھارا نہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر تبصرہ کیا فرمایا فما تنف رحم صفاحت ان لوگوں کو سفارش کرنے والوں کی سفارش فائدہ نہیں دے گی کسی نبی کی کسی شہید کی کسی اللہ تعالیٰ کے ولی بزرگ نیک سالے آدمی کی سفارش ان کو فائدہ نہیں دے گی فما تنفاہم صفاہت شاف سوال احمد کے راتی مردین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب حالت یہ ہے کہ نماز نہ پڑھنے والوں کو زکوٰۃ نہ دینے والوں کو کسی کی سفارش بھی کامیاب نہیں آئے گی کسی کی سفارش بھی کام نہیں آئے گی پھر ان کو کیا ہے ان کو بار بار سمجھایا جاتا ہے بار بار نصیحت کی جاتی ہے یہ اعراض کرتے ہیں بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں مسئلے کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے فمالا تین رنو رستن خیرا فرت بن کسوارا جب انہیں ایسی باتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ کیا اتنی سخت سخت باتیں شروع کر دی ہیں وہاں سے پھر یہ ایسے بھاگتے ہیں کہ انہوں رنو گویا کہ یہ بجکے ہوئے گدے ہیں فرت من قسبہ جو جنگلی شیروں کے ڈر سے بھاگ رہے ہیں بلتا کلر سمشارہ بل یور کلر امن اے یوتا بلکہ ان میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے اس کو کھلی کتاب دی جائے اس کا نام اعمال بڑا صاف ستھرا بڑا بہترین ہو اس کے دائیں ہاتھ میں تھمایا جائے اور وہ قیامت کے دن کامیاب ہو جائے دل میں تو ایسی خواہشیں کروٹ لیتی ہیں لیکن حالت وہ اپنی بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے تو نماز نماز قائم کرنا نماز کو ادا کرنا یہ ایک آدمی کے مؤمن مسلم ہونے کے لیے اسلامی برادری میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے لازم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العہد الذی بیننا و بین <اخلا> ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد ہے حج فاصل خط فاصل ہے فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے جو بندہ نماز پڑھ لے گا مسلمان ہے نہیں پڑھے گا مسلمان نہیں ہے بہین الحدی و ترک سلا درمیان میں مسلمان آدمی اور کفر کے درمیان میں مسلمان آدمی اور کفر کے درمیان میں ایک گھاٹی ہے ایک کھائی ہے وہ کیا ہے سر کے خلاف نماز کو چھوڑنا جو ہی وہ آدمی اس کنویں میں نماز چھوڑنے والے کنویں میں گرا قافر ہو گیا منسارا کا سلاس المقوبہ تھا مسمے فقد کا سارا جو بندہ فردی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پراوین بڑے مجھے حکم دیا گیا ہے لوگوں کے خلاف لڑو کب تک جب تک وہ اللہ کو ایک نہیں مانتے میری نبوت و رسالت کا اقرار نہیں کرتے عقیدہ اپنا چیک کرتے یوکیم سلاح نماز قائم کریں وہی اتر زکا زکاء زکات ادا کریں یہ تین کام کریں گے فائدہ فائدہ آسام دما ہوں پھر ان کا مال ان کا خون محفوظ ہو جائے گا وہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا انہیں نصیحت کی آپ ایسی قوم کی طرف جا رہے ہیں جو اہل کتاب ہے ہی سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دینی ہے وہ کیا ہے اللہ تعالی کی توحید کی دعوت ہے اگر وہ اللہ کی توحید کو مان لے عقیدہ اپنا ٹھیک کر لیں اس کے بعد ان کو بتانا ہے یو بن والے اللہ نے دن رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہے جب وہ تیری یہ بات مان لے نمازی بن جائیں پھر تو نے ان کو بتانا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے اوپر فرض کیا ہے سدا کا تن زکوات تو خدو منگنی یا جو ان لوگوں میں سے غنی لوگوں سے لے کے فقیر لوگوں کو واپس کر دی جائے یہ دعوت کی ترتیب محاس بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں سب سے پہلا کام عقیدہ عقیدہ درست ہو عقیدے کی اصلاح ہو اس کے بعد نماز کا قیام نماز بندہ قائم کرنے لگے پھر زکات جب نماز بھی پڑھ لے زکات بھی ادا کرنے والا بن جائے عقیدہ بھی اس کا ٹھیک ہو پھر اس کا باقی سارا دین ٹھیک ہو جائے اور قیامت والے دن بھی یہی معاملہ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا دن میزان لگے گا ترازو لگے گا حساب کتاب ہوگا سب سے پہلے بندے سے روکو کلّلا میں سے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے نماز کے بارے میں پہلے حساب ہوگا اگر نماز فردی کے اندر کچھ کمی کوتا ہی ہوگی نماز پڑھتے ہوئے کہیں سوچنے لگ گیا تو یہ ایک آدھ رکت بھول گیا نماز پڑھتے ہوئے کبھی کہیں خارج کرتا ہے کبھی کہیں اس طرح کی وہ جو چھوٹی موٹی کمیاں ہوں گی نماز کے اندر فردی کے اندر وہ نقلی نماز سے پوری کر لی جائیں گی اس کے بعد اگلا حساب ہوگا فرمایا اگر یہ نماز کے حساب میں کامیاب ہو گیا باقی بھی حساب میں کامیاب ہو اگر نماز کے پیپر میں فیل تو باقی تمام تر پیپروں میں بھی فیل ہو جائے گا جن کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا ان کے تو کیا ہی کہنے وہ تو بغیر حساب کتاب جہنم میں جائیں گے نا اللہ نے قرآن میں کہا لال قیم الم یوم القیامتی وزنا ہم ان کے لیے قیامت کے دن سرازو ہی قائم نہیں کریں گے کچھ لوگ بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے حساب کتاب کے بغیر اللہ انہیں جنت دے دے گا آمار اتنے اعلیٰ ہوں گے کچھ بغیر حساب کتاب کے جہنم میں بھی جانے والے ہوں گے تو نماز کی اس قدر اہمیت ہے کہ ایک آدمی کے مسلمان بننے کے لیے اللہ تعالی کے کاغبوں میں مسلمان بننے کے لیے نماز ضروری ہے زکات تو جس پر پرب ہوگی وہی ادا کرے گا لیکن نماز تو ہر بندہ ادا کر سکتا ہے ہر حال میں نماز ادا کی جائے کوئی بیمار ہے صحت مند ہے مسافر ہے مقیم ہے فتح کہ میدان جنگ میں کھڑا ہے دشمنوں سے مقابلہ ہو رہا ہے دوڑ لگی ہوئی ہے ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے لیکن نماز وہاں پر بھی معاف نہیں ہے فرمایا فائیف تم فوری جالن اور رقبان اگر خوف زیادہ ہو جنگ زیادہ گمبھیر ہو مار کا پوکھ خون ریز ہے تلواروں سے تلواریں ٹکرا رہی ہیں اور بہت عجیب و غریب حالت ہے جنگ کا اب نماز معاف ہو جائے گی نہیں خوف بڑھ گیا پہلے تھا نماز پڑھنے کا طریقہ اللہ نے سمجھایا کہ چلاتے خوف کیسے پڑھنی ہے تفسیر کے ساتھ آگے چل کے فرمایا فائنخ تم خوف اگر زیادہ ہو ساری جالن کوئی آدمی اگر پیدل ہے تو پیدل چلتا ہوا نماز پڑھے اور رکبانہ سواری پہ سوار ہے کوئی جہاز میں بیٹھا ہوا ہے ٹینک میں بیٹھا ہوا ہے یا کسی گاڑی پہ بیٹھا ہوا ہے جہاز جگ کے اندر شریک ہے وہ سواری پہ سواری نماز پڑھے نماز وہ آپ نہیں موت سر پہ ملا رہی ہے گولیاں دائیں بائیں سے گزر رہی ہیں ایک ادھر شل گرتا ہے ادھر سامنے راکٹ گرتا ہے کہیں کوئی گولا گرتا ہے کہیں کوئی میزائل آ کے گرتا ہے لیکن نماز نہیں چھوڑنی یہ نماز کی اہمیت ہے لیکن آج کل ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ چونکہ ہمارا تعلق پاکستان سے ہے پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے یہاں پہ بسنے والے مسلمان ہیں جب تک وہ گلے میں سلیب نہ لٹکا لیں گرجا جانا نہ شروع کر دیں بت کو پوجنا نہ شروع کریں اس وقت تک یہ مسلمان ہیں جو مرضی کرتے رہیں لیکن ایسا نہیں ہے دیکھیں جو منافق تھے وہ کیا کرتے تھے نمازیں بھی پڑھتے تھے رو بھی رکھتے تھے زکات بھی دیتے تھے حج بھی کرتے تھے جہاد بھی کرتے تھے خرابی کیا تھی اندر صاف نہیں تھا اسلام کی سب سے پہلی شرط ہے شہادت دل کے اندر سے اٹھنے والی آواز کو شہادت کہتے ہیں زبانی بندہ کہتا رہے نا وہ شادت نہیں ہوتی منافق کہتے تھے نشاد ان رسول اللہ اللہ نے کہا اللہ گواہی دیتا ہے منافق جھوٹے ہیں ان کی گواہی نہیں ہے گواہی ہوتی ہے دل کے دل کے اندر سے اٹھنے والی آواز دل سے نہیں مانا تھا منافق کافر پرمایا نل مناسب جہنم میں سب سے نیچے ہوں گے یہ حالانکہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں حج بھی کرتے ہیں جہاد پہ بھی جاتے ہیں ظاہری طور پہ کوئی ایسی نشانی نہیں ہے جسے پتا چل سکے کہ یہ بندہ دو نمبر ہے ان کا ظاہر اسلام والا تھا آج تو ظاہری اسلام والی نشانیاں باقی نہیں ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں جب تک ظاہر و باطن دو, دو اللہ تعالی کے احکامات کے تابع نہ ہو بندہ مسلمان نہیں ہوتا اسلام کی پانچ شرطیں ہیں توحید ہی و رسالت کا اقرار نماز قائم کرنا زکوات ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا اور حج بیت اللہ کرنا بیت اللہ کا حج صاحب استطاعت پہ فرض ہے زکوات صاحب نصاب پہ فرض ہے رمضان کے روزے سال کے بعد آئیں گے دو چیزیں باقی بچ گئی دوحید و رسالت کا دل سے اقرار اور نماز کا قیام یہ ہر وقت ہر روز ہے اور اسی لیے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حد فاصل قرار دیا ہے اسلام اور کفر کے درمیان لکیر نماز جو نمازی ہے وہ اسلام کی طرف اور جو بے نمازی ہے وہ کفر کے بلاک میں ای الفریقی احق بل امنی ان کل تنام دو بلاک دو گروہ اللہ تعالی نے بنائے اللہ دینا ولم ایمان بھی ظلم اولا اکالم اللہ دینا جو لوگ ایمان لے آئے وم یلبسو ایمان اور ایمان کے بعد انہوں نے ظلم نہیں کیا یہ لوگ امن والے ہیں یہی لوگ ہلاتی آفتا ہیں تو ایمان وہ نماز کے بغیر تو ہے ہی نہیں یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے بچوں کو ترغیب دلانے کا یہ صرف بچوں کے لیے نہیں ہے یہ بڑوں کے لیے بھی ہے کہ جب بچے نماز پڑھنے آئیں تو بڑے خود ہی اپنی اداؤں پہ غور کریں اور وہ بھی سمجھ جائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور یہ بڑی عجیب بات ہے گھرانا اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والا لیکن اس کے اندر نمازی کوئی بھی نہیں مسجد ویران آباد کیا جی سارا علاقہ پورا محلہ مسلمانوں کا ہے یہ عجیب اسلام ہے جس میں اسلام کا امتیازی نشان ہی کوئی نہیں ہر چیز کی ایک پہچان ہوتی ہے ایک لوگو ایک ماٹو ہوتا ہے جس کے, کے ذریعے پہچان آ جاتا ہے ہر مرغ کا اپنا اپنا ایک لوگو جس کو جھنڈا کہتے ہیں اسے پتا چلتا ہے یہ کون سا ملک ہے کوئی ہوائی جہاز آپ کے ملک میں آج آپ دیکھتے ہیں جی یہ کدھر سے آیا ہے ایک نشان علامت ہے اور مسلمان آدمی کے اسلام کی علامت نماز ہے نماز پڑھتا ہے تو مسلمان ہے نہیں پڑھتا تو مسلمان نہیں ہے اسی لیے منافق کبھی جماعت سے بھی پیچھے نہیں رہتے تھے ایک تو ہے نا کہ لیٹ آ پڑھ لی چلو نماز پڑھتے ہیں نہیں وہ جماعت سے بھی پیچھے نہیں رہتے تھے باجماعت نماز پڑھتے تھے کیوں یہ ایک امتیازی نشان تھا فرق کرنے کے لیے کہ مسلمان کون ہے کافر کون ہے آج کل بے نمازی کے متعلق لفظ کافر بولتے ہوئے لوگ جپتے ہیں کیوں جو بھی ایند اٹھاؤ نیچے سے سارے ہی بے نمازی نکلتے ہیں اللہ علاما شہ بھی نظر اٹھاؤ بے نمازی ہی بے نمازی نظر آتے ہیں یہ آج کی ہماری صورتحال ہے لیکن اسلام یہ آج کے لیے خاص نہیں ہے آج کے لیے نہیں ہے اسلام کو سمجھنا ہے تو ذرا وہ چودہ سو سال پیچھے چلیے اور وہ ماحول دیکھیے کہ جس ماحول میں منافق آدمی وہ بھی با نماز پڑھ رہا ہے نماز باج سے پیچھے کون رہتا ہے منافقن ان بہت نفا جس بندے کے منافق ہونے کا بچے بچے کو پتا ہوتا کہ یہ منافق ہے اس کے اندر یہ ضرورت ہوتی تھی کہ وہ نماز باج سے پیچھے رہے نماز وہ بھی نہیں چھوڑتا تھا وہ صرف جماعت سے سستی کرتا تھا اس ماحول کو اپنے ذرا نہا خانہ دماغ میں لے کے آئیے تصور کیجئے اور پھر فیصلہ کریں کہ بے نوبازی مسلمان ہے یا نہیں آپ کا ضمیر آپ کو خود جواب دے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے تابعین حتہ کہ تبا تابعین کے دور تک جو ایک ماحول کھڑا ہوا ہے اس ماحول میں بے نمازی کا نام و نشان ہی نہیں حتیہ کہ اندرون خانہ بندہ کافر ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ظاہری طور پہ اس نے اسلام کا لبادہ اڑا ہے لیکن وہ بھی پانچ ٹائم باجماعت نماز ادا کرتا ہے کیوں اگر نماز نہ ادا کی تو پتہ چل جائے گا کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے وہ ماحول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا بنایا تھا اللہ تعالیٰ کو وہی مطلوب ہے اس کے علاوہ اور کوئی ماحول اور کوئی کلچر اللہ کو مطلوب نہیں ہے ان دین اللہ الاسلام دین اللہ کے ہاں قابل قبول اسلام ہے تو اس اسلام کو سمجھیے کہ اسلام ہے کیا اسلام کا تقاضا کیا ہے بندہ مسلمان بنتا کیسے ہے مسلمان ہونے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے وہ کیا کچھ ہے جو کر انسان کرے تو مسلمان ہوتا ہے ان میں سب سے پہلا کام توحید عید و رسالت کی گواہی اور دوسرا کام نماز کا قیام یہ کام کرتا ہے تو مسلمان ہے نہیں تو نہیں ہے کسی تنظیم میں شامل ہونے کے لیے کسی سکول کالج میں داخل ہونے کے لیے ان کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ بندہ پوری کرتا ہے اس تنظیم کا رکن فرد بنتا ہے سکول کالج یونیورسٹی میں اس کو داخلہ ملتا ہے اسلام بھی ایک آرگنائزیشن ہے اس کے بھی کچھ مطالبات ہیں جو اس کی سسٹم ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہے اس کے سسٹم میں وہ داخل ہونا کا حقدار ہے بگڑنا نہیں ہے کمپیوٹر ہے نا آپ اس کے اوپر کوئی پروگرام چلانا چاہتے ہیں ہر سافٹ ویئر کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ اتنا ریم ہو اتنی ہارڈ ڈرائیو کے اندر اس کی سپیس ہو اور پروسیسر کی اتنی قوت ہو پھر یہ پروگرام چلے گا بس اوقات سے زیادہ مواصفات وہ بھی ضروری ہوتی ہے ویجیے اتنا ہو فلاں یہ ہو فلاں یہ ہو اگر وہ نہیں ہے تو نہیں چلے گا اسلام بھی اپنے لیے کچھ چیزیں چاہتا ہے کہ جو بندہ اس دائرے میں داخل ہونا چاہتا ہے اس کے اندر یہ یہ قوت ہو پھر اسلام کی پروگرامنگ اس کے جسم کے اوپر صحیح طور پہ چلے گی پھر وہ اسلام کے رنگ میں رنگا جائے گا وہ کیا ہے توحید و رسالت کی گواہی نماز کا قیام زطاب کی ادائیگی رمضان کے روزے رکھنا اور افتتاح کے بعد بیت اللہ کا حج کرنا یہ خوبیاں جس بندے کے اندر ہوگی وہ اسلام کے رنگ میں رنگ آ جائے گا وہ اسلامی سسٹم کے مطابق چل سکتا ہے بکرنا نہیں اب دیکھیے قربانی کے دن قریب آ رہے ہیں تین چار دن باقی لوگوں نے قربانیاں کرنی ہیں کیوں کرنی ہے بھائی جانوروں کو زبا کرنے کا اور وہ بھی بڑے مہنگے مہنگے خرید کے وہ بکرا جو عام دنوں میں پانچ چھ ہزار کا ہوتا ہے ان دنوں میں اس بکرے کی قیمت کیا ہے پندرہ ہزار بیس ہزار لے لیتے ہیں قربانی کرتے کیوں اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اس کے علاوہ اور تو کوئی مقصد نہیں ہے اگر گوشت ہی کھانا ہو تو بڑا سستا مل جاتا ہے سوجیاں لوگوں کے گھروں میں ہیں چار سو روپئے ساڑھے تین سو روپئے سے ساڑھے چار سو روپئے کے درمیان درمیان تک گوشت عام دستیاب ہے بکرے کا بہترین گوشت مل جاتا لیکن ہزار ہزار روپے کلو کے حساب سے گوشت بکرے کا پیسے خرچ کرنے کا کسی کو شوق نہیں ہوتا لیکن اب فی الحال ہمیں جو مطلوب ہے وہ اللہ تعالی کی رضا ہے پھر دیکھیں گے جانور کے اندر کان آنکھ سینگ لنگڑا پن تو نہیں کوئی بیماری تو نہیں بڑی احتیاط کے ساتھ جانور کو خریدتے ہیں پھر بڑی احتیاط کے ساتھ اس کو رکھتے ہیں کہ عید سے پہلے پہلے کہیں کوئی عیب نہ پیدا ہو جائے پیسہ ضائع چلا جائے گا ایب دار جانور کی قربانی نہیں ہوتی بڑی احتیاط کرتے کیوں اللہ تعالی راضی ہو جائے لیکن ایک آدمی اس کے پاس اسلام ہی نہیں ہے ایک بندے کے پاس اسلام ہے ہی نہیں اس کی قربانی کا کیا فائدہ یاد رکھنا جو آدمی بے نماز ہے پانچ وقت کا نمازی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی قربانی نہیں چاہیے نہیں ولا دما والا کیخوا مین اللہ کو قربانی کی نہ کھال پہنچتی ہے نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ قربانی کا خون پہنچتا ہے اللہ کو مطلوب ہے تخوا ڈر اگر تیرے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا تو نماز پڑتا اللہ نے کہا نماز پڑھو اللہ کا منادی وہ ندا لگاتا ہے آزام دیتا ہے نماز کے لیے آؤ کامیابی کے لیے آؤ کوئی ڈاری نہیں ہے وہ کہتا اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا کہتا نہیں میں سب سے بڑا ہوں میرا حکم چلے گا میری مرضی چلے گی میرا کاروبار چلے گا میری دکان چلے گی میری کپے چلے گی میری مصروفیات چلے گی نہیں چلے گی تو اللہ کی مرضی نہیں چلے گی یہ تقویٰ تو نہیں ہے نا اللہ کو تخبہ مطلوب ہے اندم آئے تقبر من المستقی آبیر کابیر کا واقعہ بڑا مشہور ہے کیا کہا تھا اس نے اللہ قبول کس کی کرتا ہے جو تقوی والا ہوتا ہے اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے تو ڈر تو ہے ہی نہیں چریاں جتنی وردی کھلا دو جانوروں پہ کوئی فائدہ نہیں اللہ کو نہیں چاہیے اللہ کو تکوا چاہیے اللہ کو تکوا مطلوب ہے اللہ ڈر پیدا کرنا چاہتا ہے دنوں میں اگر اللہ کا ڈر دل میں نہیں ہے کچھ بھی نہیں تو یہ نماز بنیاد ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں پیدا کرتی ہے یہ پہلی سیڑھی ہے خود بھی اس کو اپنائیں اپنے بچوں کو بھی ترغیب دیں اور کوشش کریں پانچ وقت بعد جماعت تصویر الا کے ساتھ نماز ادا کریں اللہ تعالیٰ دل سے منافقت کو ختم کر دے گا جہنم سے آزاد کر دے گا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ منصلّہ اور بائین یومن یودری کو تقبیر تل چالیس دن تک تقبیر اولہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے امام اللہ اکبر کہے نماز کا آغاز کرنے کے لیے بھی ساتھ اللہ اکبر کہہ کہ کے نماز میں شامل ہو جائے اس کو کہتے ہیں تقبیر اللہ میں شامل ہو جائے اس انداز میں جو بندہ پانچوں نمازیں چالیس دن تک پڑھ لیتا ہے کسی بتلا ہو اللہ اس کو دو آزادیاں دیتا ہے آج لوگ بھی آزادیاں چاہتے ہیں نا مہنگائی سے آزادی زرداری سے آزادی فلاں چیز سے آزادی فلاں چیز سے آزادی اللہ دو آزادیاں دے رہا ہے براتم مین الفاق منافقت سے آزادی چالیس دن تک اس انداز میں نماز پڑھے دل سے منافقت ختم ہو جائے گی وہ براتم مین انار جہنم سے آزادی جہنم سے بندہ آزاد ہو جائے گا آسان کام ہے تھوڑی سی ہمت کر لے بندہ کوشش کر لے دو بڑی بڑی آزادی اللہ دے رہا ہے چالیس دن تک تقبیر الا کے ساتھ پانچویں نمازیں پڑھنے پر اپنے آپ کو عادی بنائیں کوشش کریں نماز با جماعت ادا کرنے کی اور اپنے سارے کاموں میں اہم ترین اس کو سمجھے دیکھیں مالک و خالق اللہ ہے اور رازق بھی اللہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کو کبھی نہیں بلاتا اس کی روزی رزق کا بندوبست اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے اس کو کبھی گھاٹا نہیں پڑتا وہ دوسروں سے اچھی خاک سوتا ہے ہاں وقتی طور پہ کسی کے اوپر کچھ تنگی کچھ مصیبت کچھ آزمائش آ جائے وہ ایک علیحدہ بات ہے لیکن اس کی دنیا اور اس کی آخت باقی سارے لوگوں سے بہتر ہوتی ہے جس سے اس کا رب راضی ہو جائے جس سے اس کا رب راج راضی نہیں ہوتا وہ بیچارہ لاکھوں کما کے لاتا ہے ڈیڑھ لاکھ روپے تنخواہ ہے سوا لاکھ تنخواہ ہے اسی ہزار روپے تنخواہ ہے پچاس ہزار روپے تنخواہ ہے چالیس ہزار تنخواہ ہے،, ہے لیکن جاتی کے دہے اس کو بھی پتا نہیں چلتا بڑا کچھ کما کے لاتا ہے اولاد میں کمی نکلتی ہے سارا کچھ تباہ کر لیتی ہے کمائی کر کے مکان بڑا علی شان تعمیر کرتا ہے اللہ اس کو زلزلے کی نظر سیلاب کی نظر کر دیتا ہے بڑی آلی شان قسم کی کار گاڑی خریدتا ہے روڈ پہ چڑھتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے بندہ بھی گیا گاڑی بھی گئی کیا فائدہ وہ کچھ کما کے لاتا ہے پیٹ کما کے حرام کمائی سے اللہ کی نافرمانی کر کے کمائی کرنے سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا لیکن حلق سے نیچے کیا اترتا ہے بسکٹ پاپے برگر انڈا چائے باقی سب ڈاکٹروں نے بند کیا ہوا ہے دنیا سابو دانہ چاول کھانے ہیں کھچڑی کھانی ہی ہے اور کچھ نہیں کھا سکتا یہ yes, زرداری کا بھی یہی یاد ہے نا سارا کچھ بند ہے اس کا مسٹر ٹین پرسینٹ پیٹ اس کا نہیں بھرتا فرامخوری سے لیکن حلق سے نیچے کچھ بھی نہیں اترتا اللہ نے دنیا میں سارا کچھ بند کیا ہوا ہے عبرت ہے اللہ رب العالمین کے جو احکامات اور فرامین ہیں ان کو سمجھیے اللہ تعالی کی طرف سے سزائیں ہوتی ہیں یہ لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں تو یہ نماز ایک بنیاد ہے بنیاد ہے اس نماز کی اصلاح کے لیے یہ ایک چھوٹا سا پروگرام ترتیب دیا گیا ہے اور وہ آہستہ آہستہ اللہ کا فضل ہے شکر ہے چل رہا ہے اور اس میں بہتری اور سلاح بھی ہو رہی ہے لیکن اگر بڑے اس کے اوپر کچھ تھوڑی سی مزید توجہ دیں گے تو انشاءاللہ یہ کل کے جو ہمارے سربراہ اور رہنما اور قائد بننے والے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ انشاءاللہ مستقبل میں ایک اچھا اسلامی معاشرہ تشکیل دینے میں بہت امید و معاون ثابت ہوں گے اللہ تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے وما